أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فيتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين صدق الله العظيم آج ہمارا سبق انشاءاللہ سورہ انفال کی آیت نمبر انیس میں ہے ان آیات میں اللہ جل جلال یہ فرما رہے ہیں کافروں کو یہ دراصل ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے جب یہ کفار مدینے جا رہے تھے مسلمانوں کے خلاف لڑنے تو اس وقت ان کافروں نے بیت اللہ شریف کے پردے پکڑ پکڑ کر اللہ سے دعا مانگی تھی دعا یہ مانگی تھی کہ اللہ ہم دونوں لشکروں میں سے جو بہتر ہے جو زیادہ ہدایت پر ہے اور جو زیادہ اچھا ہے اور شریف ہے اور جس کا دین زیادہ اچھا ہے اس کو فتح دیجئے تو ظاہر سی بات ہے مسلمان ان سے اچھے ہیں مسلمانوں کا دین ان سے اچھا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کی یہ دعا قبول کی مسلمانوں کو فتح دی یہ بھی مسلمانوں کی کامیابی ہے جیسے یہ مرتدین کے جو امام اور خطیب وغیرہ ان کی مسجدوں میں ہوتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجاہدین کی مدد فرما ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ پاکستانی فوج جو ہے یہ مجاہد ہے اور یہ افغانی فوج جو ہے یہ مجاہد ہے تو سب آمین کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ طالبان کی مدد کرتا ہے اس لیے کہ دعا تو اللہ نے قبول کی ہے نا مجاہدین کے حق میں اور امریکہ کے غلام مجاہد تھوڑی ہوتے ہیں کافروں کو خوش کرنے کے لیے جو جنگ کر رہا ہے وہ مجاہد ہے کیا مجاہد تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کے لیے جنگ کرتا ہے اور اللہ کے لیے جنگ طالبان کرتے ہیں اللہ کی شریعت کے لیے جنگ طالبان کرتے ہیں اللہ کے نظام کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے جنگ طالبان کرتے ہیں اور جو اللہ کے لیے جنگ کرتے ہیں انہیں مجاہد کہا جاتا ہے کبھی کبھار کفار اپنے خلاف بھی بدوا کر جاتے ہیں لیکن انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور اس کا کیا نتیجہ ہوگا بات سمجھ میں آ گئی یہاں مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے بہت اچھے الفاظ استعمال فرمائے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ بے وقوف تو یوں سمجھ رہے تھے کہ بمقابلہ مسلمانوں کے ہم ہی اعلی و افضل اور زیادہ ہدایت پر ہیں اس لیے یہ دعا ہمارے حق میں ہے اور اس دعا کے ذریعے وہ یہ چاہتے تھے کہ خدا تعالی کی طرف سے حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے اور جب ہم فتح پائیں تو یہ گویا اللہ تعالی کی طرف سے ہمارے حق پر ہونے کا فیصلہ ہوگا مگر ان کو یہ خبر نہ تھی کہ اس دعا میں در حقیقت وہ اپنے لیے بدعا اور مسلمانوں کے لیے دعا کر رہے ہیں تو اس آیت میں اللہ جل نے چھ باتیں بیان کی ہیں کتنی باتیں اے مشرقین تم یہ فیصلہ چاہتے تھے نا کہ ہم میں سے جو حق پر ہے اسے غلبہ دے تو ہم نے مسلمانوں کو غلبہ دے دیا بس بات واضح ہو گئی فیصلہ ہو گیا دوسری بات وہ ان تن تہویر القُم ابھی تک تو تم نے کفر کیا بدماشی کی اور مسلمانوں کو ستایا بہت کچھ کیا لیکن پھر بھی موقع ہے اس بدماشی کو چھوڑ کر سرکشی کو چھوڑ کر اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ کر اگر اب بھی مسلمان ہو جاتے ہو فہو خیر القم تو یہ تمہارے لیے بہتر اسے اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان چاہے پوری زندگی کفر کرتا رہے پوری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتا رہے لیکن اللہ تعالی کی توفیق سے آخری عمر میں بھی اگر توبہ کر لے مسلمان ہو جائے یا مسلمان شخص توبہ کر لے اور اللہ کے حضور روئے دھوئے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرنے پر قادر ہے اور اللہ معاف کرتا بھی ہے سمجھ میں یہ بات وہ تنوف الحکم اگر تم لوگ اس نافرمانی سے باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے یہ دوسری بات ہو گئی تیسری بات ان تم دوبارہ اپنی شرارت بدماشی اور جنگ کی طرف لوٹو گے دوبارہ جنگ کرنا چاہو گے نوت ہم بھی مسلمانوں کی طرف لوٹیں گے ہم بھی مسلمانوں کی امداد کریں گے یعنی اللہ تعالی کی طرف سے دھمکی ہے کافروں کو ٹھیک ہوتے ہو تو ٹھیک ہو جاؤ تسلیم ہوتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے لیکن اگر تسلیم نہیں ہوتے کوئی بات نہیں تم جنگ کرنے آؤ گے ہم بھی مسلمانوں کی مدد کریں گے جنگ میں یہ ہو گئی تیسری بات ولن تو کم شی آ اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ تمہاری جماعت تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی یہ ہو گئی چوتھی بات ولو کفورت اگرچہ تمہاری جماعت کے لوگ بہت زیادہ ہوں کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ ہو گئی پانچویں بات یہ چوتھی اور پانچویں بات میں اللہ جل یہ فرما رہا ہے کہ یہ کافروں کی جو بہت بڑی بڑی فوجیں ہیں بہت بڑے بڑے طیارے ہیں سیارے ہیں ٹینک ہیں گاڑیاں ہیں ہیلی ہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا اگر اللہ مدد نہ کرے تو ان اسباب سے کچھ بھی نہیں ہوتا بات سمجھ میں گئی ولن تو نیان کمفیت و کمشئی او تمہاری جماعت اور تمہارا لشکر تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا اگرچہ اس کی تعداد بہت زیادہ ہو وہ المؤمنین یہ چھٹی بات ہے جان لو کہ اللہ مؤمنین کے ساتھ ہے اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے اللہ طالبان کے ساتھ ہے مجاہدین کے ساتھ ہے جو لوگ سچے مسلمان ہوں گے اچھے مومن ہوں گے اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی یہ قاعدہ ہے قانون ہے اللہ کبھی بھی کافروں کی مدد نہیں کرتا ہے ہاں اگر مسلمان خراب ہو جائیں تو مسلمانوں کو سزا دیتا ہے مسلمانوں کے اگر اعمال ٹھیک نہ ہوں شریعت پر وہ عمل نہ کرتے ہوں تو اللہ کفار کے ذریعے مسلمانوں کو سزا دیتا ہے لیکن کافروں کی مدد نہیں کرتا کبھی بھی مثال کے طور پر آپ کبھی کبھار یہ دیکھتے ہیں کہ مجاہدین جو ہیں دشمن کے سامنے نہیں ٹک سکے نہیں جم سکے اور بھاگ گئے تو یہ تو کبھی کبھار آزمائش کے لیے ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ جنگ میں کامیابی یہ میری طرف سے ہے تمہاری طرف سے نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ کافروں کی امداد اللہ کر رہا ہے نازب اللہ نہیں بلکہ یہ ہے کہ اللہ مسلمانوں کی امداد نہیں کر رہا جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی ہے کہ مسلمانوں گناہ مت کرو اس لیے کہ اگر تم گناہ کرو گے تو کافر بھی گناہگار گار ہیں تم بھی گناہ گار ہو دونوں گناہگار ہو گئے نا اور کافر کے پاس طاقت ہے گاڑی ہے جہاز ہے توپ ہے ٹینک ہیں تمہارے پاس وہ نہیں ہے تو تم ظاہر سے بات ہے ہار جاؤ گے تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ حقیقی معنوں میں مؤمن بننے کی کوشش کریں مسلمان اللہ کے پیارے بندے ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ مجاہدین سے محبت کرتا ہے اس لیے ہمیں سچے معنوں میں مسلمان بننے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نصرت و امداد سے محروم نہ فرمائے و صلی اللہ تعالیٰ علیٰ خیری خلقی محمد والا علی و صحبی اجمائین